جسل رحمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سنہ ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کی زیارت ہوگی پھر رسول کا دیدار ہوگا اٹھے زخمی اور شکستہ حالت میں نبی ادار وہاں میں پہنچے نبی نے حالت دیکھی روڈ کو رہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سارا جسم زخموں سے داردار ہے فرمایا ابو ذر تم نے یہ کیا حال کیا ہے کہا اللہ کے حبیب لوگ اسلام کی بات نہیں کرنے دیتے تھے میں ان کے سامنے جا کے اعلان کرتا تھا وہ مارتے تھے کہا تجھ کو پہلے دن مار پڑی تو رک جاتا کہا یار رسول اللہ اگر وہ سلم سے بات نہیں آتے تھے میں اسلام کے اظہار سے بات کیسے آ جاتا آکا نے کہا تجھے تکلیف نہیں ہوئی کہا یار رسول اللہ دنیا کے لیے بڑی مارے کھائیں گے آج جو رب کے لیے مار کھانے میں لذت محسوس ہوئی ایسی لذت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جیت جاتا ہے ہر روز جاؤں ہر روز دین کا اعلان کروں ہر روز پار پڑے ہر روز زخمی ہو جاؤں ہر روز صحت ملے پھر دین کا اظہار کروں اسی طرح جان چلی جاؤ نبی اقدس نے اپنی گرد مبارک اٹھائی فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مکہ سے نکل جاؤ آنکھوں میں آنسو کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو چلا جاتا مگر نہ کی رب کی قسم ہے مر جاتا یا نہ سنا جاتا فرمایا میرا حکم ہے جانے لگا نبی نے سوچا جذباتی کی آدمی ہے پھر پلٹ گا فرمایا تب تک واپس نہ آنا جب تک تیرا سارا قبیلہ مسلمان نہیں ہو جاتا اس وقت تک واپس نہیں آنا نکل گیا ابھی ایک برس نہیں گزرا تھا کہ پھر نبی کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا حضور اکرم ماہر آئے ابو زر کو دیکھا چہرے پہ رونق آ گئی خوش ہو گئی لیکن جان بوجھ کے پریشانی پہ خمد ڈالے فرمایا میں نے تو تم کو کہا تھا تم واپس نہ آنا جب تک کہ تیرا سارا قبیلہ مسلمان نہ ہو جائے کیوں آگے ہو اور اس کی یا رسول اللہ باہر نچیب لائیے دیکھیے میرا سارا قبیلہ آپ کی محدود کے لیے آ گیا ہے <سؤال> میں اس وقت آیا جب سارا قبیلہ مسلمان ہو لوگوں نے اس حالت میں اسلام قبول کیا تھا <سؤال> کٹنائیوں سے گزرے مشکلات سے گزرے مصیبتیں اختیار کی لیکن ان ایام میں ان لمحات میں جبکہ اسلام کا نام لینا پڑے گا اسلام سے کنارہ کشی اختیار تھی آج ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں جھوٹ ہماری زندگی مراد ہمارا شعار کفر ہمارا اور نہ ہمارا پچھانا اسلام کا نام صرف محمد عربی کو بدنام کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہر جھوٹ پہ اسلام کا نام ہر مکر پہ اسلام کا نام ہر بدای پہ اسلام کا نام ہر خیانت پہ اسلام کا نام ہر بدہبی پہ اسلام کا نام صرف اپنی منافقتوں کو چھپانے کے لیے اپنے جھوٹ میں پردہ ڈالنے کے لیے اپنی بداحیوں کو چھپانے کے لیے اپنی خیالتوں کو سے پردہ پھینکنے کے لیے ہم اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اسلام کہاں ہے آج لوگ اسلام نے کہا تھا اسلام والے نے کہا تھا کوم لا کو الا بنا چل تم اسلام لاؤ اسلام کا مالک تمہیں تین اور دنیا میں سرفراز کر دے آج ہم دنیا دیکھتے ہیں اپنے حالات دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں پائے مال خار ہو پریشان و زرد بند کمزور بے پیک اپ خدا کی قسم ہے جب بھی مسلمانوں کی حالت کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے دل چل جاتا ہے پاکستان کو دیکھو کیا حالت ہے آج اوغرہ اختیار کرنے والوں لوگ سمجھ ہیں چار دن کی چاندنی میں الٹنے والوں اپنے آپ کو اہمکوں کی جنتوں میں بسانے والوں جانو تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہارے دیوار کے پیچھے کتنے طوفان ہیں جو تم کو اپنی آگوش میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تم کیا جانتے چار دن کی چاندنی اور پھر نہیں جانتے کہ پھر اندھیری رات ہے آج ہماری زندگی مسلمان کی زندگی مستقبل کی زندگی منافق کی زندگی حال کی زندگی اور کافر کی زندگی ماضی کی زندگی ہماری حالت کیا ہے ہم جہاں جہاں ہیں زلیل خار پریشان بے پسیوں کے بہت یہ پچھلا جمعہ میں اس لیے غیر حاضر رہا کہ اچانک یک بنگلہ دیش سے کہ جس کو بنگلہ دیش کہتے ہوئے جی جلتا ہے میں نے آج تک چودہ برس کے عرصے میں بنگلہ دیش کا لفظ استعمال کیا لیکن کیا کریں ہمارے خائن حکمرانوں نے بدحت جرنالوں نے بے وفا فوجیوں نے اپنے ہاتھ سے اس ملک کو کاٹ کے غیروں کے حوالے کیا ہم کو مجبور کیا کہ ہم اس کو بنگلہ دیش کا نام دیں یک وہاں سے دعوت نامہ آیا میری قتل کوئی بھی یہ جانے کی نکی کہ ابھی ایک ماہ پیشتر میں باہر کے ملک سے آیا اپنے حالات مشکلات مصیبتیں لیکن پھر ان کے ٹیلی گرام پہ چلیے ایک ایک دن میں تین تین ٹیلی گرام ہی. کہ ہم نے آپ کے نام کا اعلان کر دیا ہے آپ ضرور آئیں میں جمعرات کی رات کو یہاں سے روانہ ہوا جمعے کے دن صبح وہاں پہنچا کعبے کے رب کی قسم ہے جہاز سے باہر نکلا ڈھاکہ کے اندر تو ایسا معلوم ہوتا تھا جس طرح بے کسی اور بے بسی کی تصویر میرے سامنے کھڑی ہے ہر طرف فقر فاقہ ذلت مختلف خاری پریشانی زبحالی پکڑ رہا تھا میں نے پکڑ اور ضلع اور مسکرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے سمجھنا لوگ نبے فیصدی لوگ پیروں سے لنگے گلے سے لنگے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں گلے میں پہننے کے لیے کرتا نہیں یہ پکڑوں پاکستان اور پاکستانیوں لاہور میں رہنے والوں تمہاری حالت بھی کچھ بہتر نہیں ہے جاؤ اپنی بستیوں اپنے دیہاتوں کو جا کر آج اسی فیصدی ہمارا طبقہ بھی مفلفی اور کلاسی کی آخری انتہا کو چھوڑا کتنے لوگ ہیں جن کو دو رب کی روٹی میل سکتی ہے لیکن وہاں کے شہر اپنی بستیوں کے آئی ندا میں نے دیکھا کہ انسانیت کی تصدیق کے انسان آگے جکے ہوئے ہیں اور انسان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انسان رکش ہے تھے مستنت فقیری اترتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کا خطبات کے لیے رکھا ہے جمعہ کے لیے گیا رات کو جلتا تھا وہاں گیا ابھی تقریر کر رہا تھا ساڑھے دس بجے کے قریب خبر آئی کہ گھنٹے کے بعد کرفیو لگنے والا ہے جنتا ختم کر دیجیے مارشا اللہ نے کرفیو لگ گیا میں نے کہا میں نے کہا جس ملک کے اندر ملک کے رکھوالی چوکیدار ملک پہ راکو راک ڈاکہ ڈال کے قبضہ کر لیں اس ملک کا خدا حافظ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو تباہی سے نہیں بچانا چاہیے اگر چور چوکی دار چور بن جائے اس ملک کا خدا حافظ. اس ملک کا کیا ساتھ؟ کہ گھر والا چوکیدار رکھتا ہے گھر کی حفاظت کے لیے اور صبح اٹھتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ چوکیدار نے بندوق کے زور پر گھر پہ قبضہ جما رکھا ہے اور گھر والے کو باہر نکال رکھا آج نبے فیصدی اسلامی ملکوں پہ یہی حال ہے ہمارے ملک کے اندر یہی ہوا ہے. صبح اٹھے تو ہم مالک تھے رات کو سوئے تو چوکی دار ہم پہ قبضہ کر کے خود مالک بن چکے ہم کو غلام بنا چکے تھے ہم نے وہاں یہی صورت دے دی رات اور رات کرفیو راپس ہوا مارش اللہ اور مسلمان فوجیوں تمہیں نہ ہنر یاد رہا نہ عثمان یاد رہا نہ حیدر کرار یاد رہا نہ اسام ابن زید یاد رہا تمہیں فتح کرنے کے لیے غیروں کے ملک نظر نہیں آئے اپنے ہی ملک نظر آئے اپنے ملکوں پر فوج کشی اپنے ملکوں پر لشکر کشی اور پھر جب حقوق کے لوٹانے کا وقت آتا ہے تو اس طرح حقوق لوٹاتے ہیں جس طرح ہمارے باپ دادا پر احسان کر رہے ہیں ہمارا سمسر اڑایا جاتا ہے ہم کو کہا جاتا ہے تم غلام ہو تمہیں حقوق بھی دیے جائیں گے تو آہستہ آہستہ دیے جائیں گے یہ اسلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفیق اور آپ کے نائب نے تو کہا تھا مداحتا و خط برادت ہوں مماحا تم محرارا تم نے مسلمانوں کو کیسے غلام بنایا ان کی ماں نے ان کو آزاد چنا ہے آج زیادہ حق یہ بھی اعلان کرتا ہے میں پاکستان کے لوگوں کو حقوق دوں گا آہستہ آہستہ گویا حقوق کسی کی باپ کی جاگیر ہے ہم کو حقوق محمد عربی نے عطا کیے محمد عربی کے خدا نے بخشے دنیا کا کوئی شخص ہم کو ہمارے حقوق سے محروم نہیں رکھ سکتا کہتا ہے میں آہستہ آہستہ دوں گا جس طرح ہم خیراتی ہیں اور یہ ہمارا آقا و مالک ہے اور پد بختی کی انتہا یہ ہے کہ اعلان ہوا انتخابات کا انتخابات ہوئے اور آج بعض ایرے غیرے نفو خیرے اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں انتخابات بڑے آزادانہ ہوئے شرم کرو آزادانہ انتخابات مخالفوں کو باندھ رکھا ہے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے ہر حق پہ پابندی لگا رکھی ہے کوئی حق بات کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا اور اگر ہم جیسے دیوانے حق کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے سابے مقدمے اخبارات کو ہدایتیں ان کی خبر نہیں چھپ سکتی ان کا نام نہیں چھپ سکتا میں جس دن دھا کے جا رہا تھا اس دن رات کو مجھے نوٹس آیا انکم ٹیکس کا دو دن کے بعد پیش ہو میں نے کام باہر جا رہا ہوں کہیں گے ہم نہیں جانتے واپس آیا سوا لاکھ روپیہ ٹیکس لگ چکا تھا کس بات پر اس بات پر کہ تم حق کہتے ہو جاؤ اپنے بالا جان کو کہہ دو سوا لاکھ کی بات کیا ہے سوا کروڑ ٹیکس لا لو رقبے کابا کی قسم ہے نہ محمد کے دارمن کو چھوڑیں گے جہاں آپ کے قرآن کو چھوڑیں گے تم یہ سمجھتے ہو اس طرح کے ہتھ کندوں سے حق کی آواز کو دبا سکتے ہو ان تٹبیوں کا دباؤ جب تمہارے اقتدار کی چوکھٹ کا سلام کرتے اور تم سے بھیک مانگتے ہیں ممبرشپ کی کابے کے رب کی قسم ہے محمد کے ممبر کے مقابلے میں تمہاری ممبریاں ہمارے جوتے کے تلوے کی حیثیت نہیں رکھتی ہے تو اس طرح سمجھتے آج مسلمان قوم منحص القوم دلیل ہے اس کا سبب وہ غاصب ہے جو مسلمان امت کی تقدیروں کے جبرن قابض بن بیٹھے ہیں نہ مسلمان قوم یہ ان لوگوں کی نیراش ہے ان لوگوں کے اخلاف ہے جو تین سو تیرہ تھے اور انہوں نے کائنات کا رخ بدل دیا تھا آج ایک ارب مسلمان سبھی کابے کے رب کی قسم ہے میں نے ڈاکے کے اندر دیکھا لوگوں کے پاس کھانے کو دو وقت روٹی نہیں ہے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے دکانیں خالی پڑی ہیں ان میں سامان نہیں ہے اور وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی قوتیں گلاش چھین گئی ان سے حق بات کا اظہار چھین لیا گیا ہے فوٹی لاسم اس نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر کے ان کو غلام بنا دیا لیکن نہیں جانا کہ اپنی قوم کو غلام نہیں بنا رہے پورا ملک غلامی کی گود میں جا رہا ہے آج ہمارے ملک کی روزانہ خبر آتی ہے افغانستان سے حالات خراب ہیں ہندوستان بری نظر سے دیکھ رہا کیسے نہ دیکھے جانتا ہے کہ قوم پوری غلام ہو چکی ہے میرے سامنے آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر پتا ہو کہ محمد کی امت آزاد ہے محمد کی امت حق بات کا اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو جان لے کہ اس محمد کی امت پر حملہ کر کے ان کے ملک پہ قبضہ نہیں جمائے جاتا ان کے ہاتھ بھولے اپنوں نے ان کے پیر باندھ رکھے اپنوں نے ہاتھ مان رکھے اپنوں نے غلام بنا رکھا شیر پنجرے میں پڑا ہوا ہے اگر بچہ بھی آئے اس کو بھی اس کے اندر بھی طاقت ہوگی کہ وہ شیر پر جب کر دے. لے لیکن اس شیر کو چارا کم نے بنایا افغانستان اگر روس کا غلام بنا ہے تو سن لو نور محمد تراکئی کی برفیان کی وجہ سے بنا ہے اور داود کی خیانت سے بنا ہے اپنوں نے افغانوں کو مفلوج کیا انہیں غلام بنایا غیر آئے پورے ملک کو غلام بنا کے چلے گئے اسی طرح تم نے آج پاکستانیوں کو غلام بنا رکھا ہے نہیں جانتے کہ اگر یہی حالت رہی تم نے کام کو غلام بنایا ہے غیر ملکی آئیں گے پورے ملک کو غلام بنا کے چلے جائیں گے میں ہو اور شرم شرمناک بات ہے انتخابات اس عالم میں کروائے جبکہ چاروں طرف سے مخالفوں کو بند کر رکھا ہوا تھا پنجابی کا محاورہ ہے کہ سارے لوگ مر جائیں میں اکیلا کر میں کوئی نہ رہے کہتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے اور اس غلامی کے باوجود پوری حکومت کو قوم نے مسترد کیا وزیروں کو شکست فاش دی بڑے بڑے وزیر باوجود اس بات کے کہ سارے سیاسی مخالفین قید ہیں ہم لوگوں نے انتخابات کا بائی کر رکھا ہے اس کے باوجود لوگوں نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے ان کو مسترد کیا اور زیال الحق صاحب آج میں پہلی مرتبہ آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اگر کوئی غلط فہمی ہے آ ذرا اپنے آپ کو انتخاب میں پیش کر کے دیکھو دیکھو کہ تمہیں قوم کس طرح مسترد کرتی ہے یک پر کارا پرنڈم اور جو جی چاہے نتائج کا اعلان اس کا کوئی مطلب نہیں اگر قوم نے زبر الحق کو دستگیر کو تالپور کو مسترد کیا تو ان کے آقا مولا زیال حق کو بھی قوم قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنے آپ کو ذرا پیش کر کے تو دکھاؤ شیش محل میں بیٹھ کے لوگوں پر تان چھوڑنے ان پر پتھر پھینکیں یہ بڑی آسان بات ہے ذرا سامنے تو پھر دیکھو کہ کون کتنے پانی رہے سارے مخالفین پاوجولہ سارے سیاستدان نظرمند اور پھر فخر سے میں کہتا ہوں کچھ مشرقی اخبار نہیں ہوتی آدمی ایسی پتہ پہ جب کے مقابل کوئی نہ ہو کبھی خوشی کا اظہار نہیں کرتا یہ دیکھو. ہماری تاریخ آج ہمارے لیے جرنیل چاہیے کل ہمارا جرنل الدین ایوبی تھا آج ہمارے جرنیل وہ ہیں جنہوں نے آدھا ملک گھمایا آج مسلمانوں کے جرنیل وہ ہیں جنہوں نے بیت المقدس کھنوایا آج مسلمانوں کے جرنیل وہ ہیں جنہوں نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کروایا آج مسلمان جرنیل وہ ہیں جنہوں نے سرائے تھینا اسرائیلیوں کے حوالے کیا آج جرنیل وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں پورا لبنان یہودیوں کے حوالے کیا آٹھ جرنیل وہ ہیں جنہوں نے کشمیر کا نام میرا گبارہ نہیں کیا کل کے جرنیل وہ تھے کہ ساری دنیا کا عیسائی بیت المقدس کے قابض تھا اور پورا صداحدی اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ کہہ رہا تھا اللہ اگر میں زندہ ہوں تو اس حالت میں آؤں کہ محمد کی میراج کا میں میرا سر رکھا ہوا ہو اور اللہ اگر میں محمد کے قبلہ اولہ کو عذاب نہیں کر سکتا عذاب نہیں کروا سکتا تو اللہ مجھ کو اپنے گھر واپس آنے کی توفیق نہ دے آہا. وہ جرنل تھا خون کے سیلاب سے گزرا دشمن مقابل ہے فریڈر پیڈر مقابل پہ سارے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہیں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بادشاہ سامنے ہے ادھر سے جنرل صلاح الدین ہے مقابلے کے لیے نکلا عیسائی بادشاہ کے گھوڑے کو تیر لگا مر گیا صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترا کا جا میرا گھوڑا میرے مخالف کو دیکھ لو اور اس کو کہو صلاح الدین بزدل نہیں ہے کہ گرے ہوئے دشمن پر وار کرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ پھر ہمارے مقابلے کے لیے آؤ دیکھو کہ محمد کے غلاموں کی تلوار کیسے چلتی ہے ہمارے جرم پھر جب پریڈ رکھی تلوار ٹوٹ گئی صلاحدین نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی کہا تاریخ میں یہ نہ ہو کہ فلاح الدین نے بیت المقدس پہ اس وقت پرچم لہرایا تھا جب خالف کی تلوار ٹوٹ چکی تھی میں چاہتا ہوں تاریخ میں لکھا جائے کہ محمد کے غلام نے اپنے دشمن کو اس وقت مبلو مغلوب کیا تھا جب اس کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی سلاح الدین کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی ہاں اٹھاؤ تلوار پھر دنیا نے دیکھا کہ ستر ہزار لاشوں کو رانتا ہوا صلاح الدین مسجد یکساں میں پہنچا اور پھر فن سے تن کے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا ہوں اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ وحدا انج وباد نثر آدھا حضم اللہ وبدا اللہ میں کامیاب نہیں ہوا محمد کے غلام کو پورے کامیابی ادا کی ہے آج کی جرم یہ جرم ہے کل کا جرنل وہ جرنل تھا جو اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابل ہو کر سفارا ہو کر ان کو کیا کہتا تھا ادھر آؤ دل پر ہنر آزما ہے تو تیر آزما ہم جگہ آسما ہمارے حضرت صاحب یہ کمانڈر ان صاحب دشمن سارے قید خانے میں اور فتح کی خوشی ہمارا لا لیں گے حالت میں پھر ترمیمیں ترمیمیں کیجیے کیا ہے اس سے بڑا ڈن اس سے بڑا فراڈ کائنات کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو اور چینیا والی لوگوں کے مسجد کے لوگوں اللہ کے پدل و کرم سے تمہارا سیاسی شعور پختہ ہے کہ ہم نے کبھی سیاست کو مذہب سے اڑپ نہیں جانا ہمیشہ حق بات کا ادھار کیا تمہیں ایک بات بتلاؤ جا یہ بات یاد رکھنا اور جا کے پوچھو دنیا کے کسی دستور میں ساری کائنات کے کسی دستور کے اندر دنیا بھر کے جتنے دستور ہیں کسی دستور کے اندر ہتہ کہ امریکہ کے برطانیہ کے ہندوستان کے روس کے چائنا کے کسی دنیا کے ملک کے دستور کے اندر کسی صدر کا نام درج نہیں ہے کسی دنیا کے دستور کے اندر کیونکہ دستور ایک دو دن کی چیز نہیں ہوتی یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے دنیا کے کسی دستور کے اندر کبھی کسی ملک کے سربراہ کا نام نہیں ہتھا کے ابراہیم لنکن جس نے امریکہ کو گلامی سے آزاد کروایا تھا اور اپنے ملک کا دستور بنوایا تھا اس کا نام بھی دستور میں شامل ہو حاصل کے گاندھی جس نے ہم سے دس گنا بڑا ملک آزاد کروایا تھا اور اس کا بیتاج ہندوؤں کا بادشاہ تھا اس کا نام بھی دستور میں درج ہو جواہر ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑتا رہا ہے. اس کا نام بھی نہیں ہے اس کی بیٹی حکمران نہیں اس کا پوتا دو آج دبا کا حکمران ہے. لیکن دنیا کے اندر ایک ملک ہے جس کے دستور کے اندر صدر صاحب کا نام درج کیا گیا ہے وہ ملک مظلوم پاکستان ہے زیاول ہد کا نام اس دستور کے دیباچے کے اندر درج کیا گیا ہے کویا دستور یہ ایک دو دن کی چیز ہے دستور دنیا میں ایک آنے والی نسلوں کے لیے قوموں کے لیے بنائے جاتے ہیں لیکن یہاں دستور کو بھی اپنے اندر شامل کیے اپنا نام استعمال یہ صحیح میں ایک طرف کہتے ہو منتخب نمائندے دوسری طرف کہتے ہو میری نسل کرم کا شکار جب تک میری نسل کرم ان پر رہے باقی جب تک میری نزل کرم نہ ہوگی ان کو یہ کیا دستور ہوگی کیا شوق آج اسلام کہاں گیا ہے پہلے اسلام اسلام کی بات ہوتی تھی آج کتنے لوگ ہیں جن کا نام وہ ذرائع اعظم اور وہ ذرائع کے لیے لیا جا رہا ہے کتنے ہیں جو اسلام کے معیار پر پورے اترتے ہیں اسلام کے معیار پر پورا اترنا بڑی بات ہے جن کے جسم پر مسلمانی کی توہمت بھی لگ سکتی ہو ان کا نام تو بدلاؤ کہاں گیا ہے اسلام ہمہ ہم آداب شد تمبا کجا پجا نے ہم اور رشوت دینے کے لیے یہ کہا گیا سینٹ میں ایک دو مولویوں کو بھیجو اور مولوی وہ جو ضمیر پروش بھی ہو محمد پروش بھی ہو ویز پروش بھی ہو کیا کرو تم قوم اس طرح ورگلائی جائے اور پھر اگر انتخابات ہو گئے ہیں تو ماشاء اللہ کا جواب کیا ہے بتلا اگر تمہیں اعتماد ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ماشاء اللہ اٹھا کے نہ دیکھو ذرا پھر دیکھو قوم کی کروٹ کیا ہے اور تمہارے بارے میں قوم کی رائے کیا ہے دنڈے کے ساتھ جبر کے ساتھ یاد رکھو لوگوں کے جسموں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے دلوں اور دماغوں پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا یہ <تصفح> بات غلط ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی زب دنیا بھر کے مسلمانوں کی بدکسمتی دنیا بھر کے مسلمانوں کی بدبختی کا سبب یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل نہیں امت مسلمہ بارش نہیں ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے ساتھ لا لاپتم امتی الگ سلالہ اللہ نے میری امت پر یہ کرم کیا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ متفق نہیں ہوتی لیکن امت کیا کہ چند لوگوں نے پوری امت پہ قبضہ جمع رکھا ہے شام کو دیکھو حزب الباس چند لوگوں کی ٹولی پوری امت پر قابض ہے عراق میں چند لوگوں کی ٹولی پوری امت پر قابض ہے لیبیا کے اندر ایک کرنل کزاب پوری امت کا مالک بنا ہوا ہے سوڈان کے اندر روماری کام کی تقدیر کا مالک بنا ہوا مصر کے اندر فوجی حسنی مبارک یہ قوم کی اور یہ سارے فوجی بنگلہ دیش کے اندر ارشاد الحق وہ قوم کی قسمت کا مالک بنا ہوا اور ٹیونس کے اندر حبیب اور دیبا ملحق بے دین بتی جو کہتا ہے روزوں کی ضرورت نہیں نماز کی ضرورت نہیں وہ پوری قوم کا مالک ہماری بات امت اگر رائے کا اظہار کرے تو کیسے کرے کہ امت اگر رائے کا اظہار کرتی ہے سامنے جیل خانے ہیں سامنے پھانسی کے پھندے ہیں سامنے مقدمات ہیں سامنے تاجیریں ہیں سامنے سزائے ہیں امت ضائع رکھا جائے امت پھانسی کے دنگوں پر لٹن کر پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ضمیر پڑوس چیتڑے ان کی رائے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں امت اس کا جسم دار دار کابے کے رب کی قسم ہے مجھ سے لوگوں نے کہا تھا افغانستان میں جب رشین فوجی آئے بدلاؤ تمہاری رائے کیا ہے میں نے کہا تھا کہ جس گھر کو خود آگ لگائی گئی ہو وہ گھر کبھی چلنے سے محفوظ نہیں رہتا انہوں نے کہا وہ کیسے میں نے کہا رشیا نے محمد عربی کی امت کو مغلوب نہیں کیا پھٹا کر کے قبضہ نہیں کیا بلکہ مسلمانی کا لبادہ اوڑھنے والے خائنوں منافقوں بداحدوں بے وپاؤں نے محمد کی امت پر مسلمان بن کے چھاپا مار کے ان کو محکوم بنا کے غیروں کے سامنے چارے کے طور پر ڈالا ہے کیا انکم جمع ہوگا آج کارمل یہ رشیہ کا آدمی نہیں کابل کا آدمی ہے. اس سے پہلے حفیظ اللہ امین یہ روس کا رہنے والا نہیں افغانستان کا رہنے والا تھا اس سے پہلے نور محمد طلاق یہ ماسکو اور لیون کا رہنے والا نہیں کابل و کندھار کا رہنے والا تھا. اس سے پہلے داعود جس نے اپنی امت کو مفلوج کیا تھا وہ غیر ملکی نہیں بلکہ افغانستان کا باشندہ تھا قوموں پر جب وہ داد ہے اور مسلمانوں کی ساری تاریخ گواہ ہے مسلمانوں پہ جب بھی آفت آئی ہے اپنوں کے ہاتھوں آئی ہے اور منس بے گان گاہ ہر جرمنالم کے بامن ہر چکر دعا شنا کر ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے وہ غیروں نے نہیں کیا اپنوں نے کیا آج کابے کے رب کی کسم ہے میں ڈھاکہ کے اندر اتنا میرا دل تخمی ہوا اتنا میرا جی چلا اتنا میں پریشان ہوا کہ میرے حوصلہ میں نے زندگی میں اتنا اسلام بھی کہیں نہیں دیکھا جتنا بنگلہ دیش میں دیکھا اتنے لوگوں کے اندر اسلام نظر تھا جتنی داڑیاں ڈھاکہ کے اندر مجھے نظر آئی اتنی کراچی لاہور ملتان میں کبھی نظر نہیں عام مسلمانوں نے داڑھی رکھی ایک لاکھ سے زیادہ عید کا استعمال تھا اور یہ تو شہر کی بات ہے اتوار کے دن جلسہ ڈھاکہ شہر سے بیس میل دور ایک ایسی بستی میں رکھا گیا تھا جس بستی تک کوئی خوشکی کا راستہ نہیں تھا سارے راستے خراب ٹوٹے ہوئے گاڑی نہیں جا سکتی یا آدمی بائیسیکل پہ جائے یا پھر دریا کے راستے اس بستی کے اندر جس کا نام بڑا براٹ تھا اس بستی میں جلسہ تھا میں نے زندگی میں افریقہ سے لے کر افریقہ تک کے جلسوں کو خطاب کیا میں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ جب ہم وہاں پہنچے بیس میل کا فاصلہ لانچ پہ بیٹھ کے کشتی پہ بیٹھ کے طے کیا وقت ہم نے چار بجے پہنچنے کا دیا ہوا تھا لیکن راستے میں دیر کی وجہ سے ہم ساڑھے پانچ بجے پہنچے ڈیڑھ گھنٹہ کے دیر سے خدا کی قسم ہے ندی کے کنارے پر چالیس ہزار کے قریب آدمی استقبال کے لیے جمع تھے اس قدر اسلام کی محبت اس قدر دین کے سننے کا جذبہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا چالیس ہزار آدمی ڈیڑھ گھنٹے سے دو گھنٹے سے کھڑے منتظر تھے کیا بستیوں کے لوگ اور اتنا بڑا اجتماع کے ڈھاکے کا اجتماع بھی اس کے سامنے مار جائے تیسرے دن سوموار کی رات کو ایک بستی چھوٹی سی جس طرح